شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام خالق سورہ اس سورت میں سمت جالناک کال شریعت ملا عمر سے مشرقین کے شبہ کا اضارہ کیا گیا کہ ہم اپنی رسومات میں اپنے آبا و اعداد کی تقلید کر رہے ہیں ہمارا مذہب قدیم ہے ایک تو یہ حرب دوسرا نیز خاتمہ اور فاتحہ صداقت قرآن میں مشترک ہیں توحید پر پانچ در لکیل یہ خلاصہ ہے ایک دلیل نقلی تقریبات بشارہ شکوے زجریں درمیان میں دعو صورت ہام تنزیل الکتاب تو تمہید ما ترغیب کار ہے نا عنوان کہ تنزیل الکتاب مبتدا ہے من اللہ العزیز الحکیم خبر ہے تنزیل کے نیچے لکھیں کیفیت نظور کہ آہستہ آہستہ کتاب اتری کتاب کے نیچے منزل لفظ اللہ کے نیچے کیا لکھو جی منزل العزیز الحکیم صفات منزل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 بے شک آسمانوں میں اور زمین میں لایا لا اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نشانات ہیں مومنین کے لیے مومنین مستفیدین کو وفی خالق کو اور تمہاری پیدائش میں پہ پی تمہاری پیدائش جو ہی تو دلیل انخوش ہی نا اور تمہاری پیدائش میں بھی ومایا بس مندا واہ اور جو جانور چلتے پھرتے ہیں ان کی پیدائش میں بھی آیا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے یقین کرتے ہیں وقت رات دن کا اختلاف دو معنی پڑھتے آ رہے ہو ایک تو رات دن کا اختلاف ہے رات دن کا آنا جانا دوسرا اختلاف کا من ہے گھٹنا بڑھنا بما انضل اللہ اور جو کچھ اتارا اللہ نے آسمان سے مادہ رزق کا رزق سے مراد کیا ہے جی رزق کا مادہ بارش فاہیا بل عرد اور زندہ کیا بصب کے زمین کو بعض ویرانی کے بشریف ریا اور ہواؤں کو تبدیل کرنا تبدیل کا کیا بنا कभी शिबाल की हवा कभी जुनूब की कभी मशरक़ की कभी मगरब की हैं मगरब को पुराने लोग पच्छम कहते हैं हैं क्या कहते हैं डॉक्टर इकबाल भी कहता है कौन लाया खेच कर पच्छाम से बाद پچھم سے مغرب سے کیا چل رہی ہے بادگار چل رہی ہے باد ساگار یہ زمین کس کی ہے اور کس کا ہے نور باد بادگار کہتے واپس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 یہ دلیل اقلی تھی نمبر اے یہ مشتمل ہے سات امور پہ یہ دلیل عقلی کتنے امور پہ مشتمل ہے اب نمبر لکھتے جائیں فسلمات وارض اے خلق کم دو وما یا بسو تین اختلاف العل چار وما انضل اللّہ پانچ آہیا بہلار چھ تشریف الرہای تل کا آیات اللہ نتلو کب یہ جو پہلے تھی نا یہ آیات تکوینیا تھی ابھی جو آپ نے سنی ہے یہ کون سی آیات تھی تکوینیا تھی تشریح تھی تکوینیا تھی اب آیات تشریح ہیں یہی قرآن کی ایتیں تل کا آیات اللہ اس بات رسالت لکھو اور صداقت قرآن آیاتِ تقوینیہ کے بعد آیات تشریح کا بیان اس بات رسالت و صداقت قرآن یہ اللہ کی ایتے ہیں پڑھ رہے ہیں تیرے پڑھتے ہم ان کو تیرے اوپر ساتھ حق کے تو ان کو چاہیے ماننے اللہ کا کلام نہیں مانیں گے تو کس کا کلام مانیں گے کاب الدیث کا ساتھ کون سی کلام کے حدیث اللہ، اللہ باد اللہ حدیث اللہ اللہ کی کلام کے بعد یہ باد اللہ ہے نا جیسلم کا ہے باد حدیث اللہ اللہ کے کلام کے بعد کس بات کے ساتھ ایمان لائیں گے اور کن دلائل کے ساتھ ایمان لائیں گے میرے محترام یہ اس بات رسالت تھا اور شدا کا تھے قرآن فرمایا محرومین ان القرآن کا بیان صدت قرآن کے بعد محرومین القرآن کا بیان ہلاکت ہے واسطے ہر جھوٹے کے افاق مانا بہت بڑا جھوٹا کہ مبالغ کا سیدھا ہے یعنی عقائد میں جھوٹا اس مراد کیا ہے عقائد میں جھوٹا اسیم کا مانا بہت بڑا گناہ گار اعمال میں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 گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں آیا بس خوش خبری دے دو اس دوست دردناک بشیر کون سا اشتارہ ہے جی اشتارہ تحکومیہ بحض عالمہ اور جب جانتا ہے ہماری ایتوں میں سے کسی چیز کو جبیوں وہ www, دلوقت تو وہی ایسی تھی نا جو اس کے سامنے پڑھی جاتی تھی نا ان کو بھی نہیں مانتا اور جو سامنے نہ پڑھی جائیں ایسے لوگ آ کہتے تھے یا آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیا کرتا ہے مذاق کرتا ہے سامنے پڑھی جائیں پھر بھی نہیں مانتا اور جب جانتا ہے ہماری آیات میں سے کسی چیز کو روبھر چاہے نہ پڑھی جائیں تو بنا لیتا ہے ان کو مذاق الائے کا انجام یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے ضلیل کرنے والا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 وہ مال اور آما جن کو کشب کیا کچھ بھی وہ بھی کام نہیں آئیں گے بلا مت خزور اور نہ وہ معبودان باطلہ کام آئیں گے جنہوں نے بنایا جن کو بنایا اللہ کے سوا کا ساتھ اور واسطے ان کے عذاب بڑا ہوتا یہ سمجھ آ جی تو یہ ماہرومین القرآن کیا کہے جی انجام تھا آگے بھی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 لیکن یہاں وہ ترکیب ہے جی پہلے میں بتا چکا ہوں عذاب کے بعد مررج ذن ہے آگے علی من ہے تو ظاہر ہے علی من رج ذن کی صفر تو نہیں بن سکتا کس کے بنے گا آ. تو معنی یوں کرو کہ واسطے ان کے عذاب دردناک ہے مرر ذن بہت بڑے سخت عذاب سے بہت بڑا سخت عذاب ہو اس سے ان کو حصہ ملے گا اللہ, اللہ در لکڑی نمبر دو اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کا معنی یوں نہ کیا کرو کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تاب کر دیا تمہارے یہ چیزیں ہمارے تابے ہیں یا اللہ کے تابے ہیں اللہ کے تو یوں معنی کیا کرو اللہ وہ ذات ہے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 کام میں لگا دیا تمہارے نفے کے لیے باہر کو سمندر کو دریا کو لے تجر الفل حکمت نمبر اے تاکہ جاری ہوں کشتیاں بیچ اس کے ساتھ حکم اللہ کے والد فضل ہی حکمت نمبر دو اور تا کہ تلاش کرو سمندروں سے اللہ کا فضل کشتیوں کے ذریعے تجارت کرو اور غوتیں لگا کے کیا بہتیں نکالو مچھلیاں کھاؤ اور تاکہ تم شکر کرو اور سخر اور مصثر کر دیا واسطے نہ پھر تمہارے کے ان چیزوں کو جو آسمانوں میں زمین میں جمی یا مین یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہیں مین حکمانہ کیا لکھو مین حکم ہی اللہ کے حکم سے ہیں یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہیں ان ان کے اندار آیات ہیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے غور و فکر کرتے ہیں بالکفا سلو قلب منین بالکفار آیت یہ سورتوں کے مکی ہے تو مکے میں جہاد فرسہ وہ نہیں تھا اس لیے اللہ نے مومنین کو کہا ہے کہ کافروں سے فی در درگزر کریں کہ تمہیں ایزا دیں گے تم درگزر کرو درگزر کرنے میں تمہیں ثواب ملے گا آپ فرما دیجئے واسطے مومنین کے کہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو نہیں ڈرتے ایام اللہ سے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 ایام اللہ سے کون نہیں ڈرتے تھے آپ تو ایک معنی ذرا غور کرو لا یارجون ایام اللہ جو کہ نہیں ڈرتے ایام اللہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملات سے ان سے کیا کرو جی ڈر گزر کرو ایک معنیٰ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایام اللہ سے لیا جائیں اللہ کے معاملات اخر بھی اللہ کے معاملات کون سے جی تو قیامت مت کے معاملات پھر اس کے متعلق مانا یوں ہوگا درگزر کرو ان لوگوں سے جو نئی اعتقاد رکھتے ایام اللہ کے آخرات کو وہ مانتے تھے مانتے نہیں تھے پھر بانا اعتقاد کا ہوگا جو آخرات کو نہیں مانتے در گزار کرو تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی قوم کو یعنی تمہیں ثواب دے گا اللہ تعالیٰ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی قوم مسلمین کو بس صبح بس کےسم کر رہے ہیں تم نیکی کرو گے درگزر کرو گے ثواب ملے گا من امل صالحان دستور خدا بندی جو عمل کرتا ہے نیک اپنے فائدے کے لیے جو برئی کرتا ہے اس کا وبا اس پہ ہے پھر طرف رب اپنے کے لوٹائے جاؤ گے بالکد آتین بنی اسرائیل دلیل نقلی نمبر ایک یقینی بات ہے کہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یہ نعمت نمبر ایک ہے حکم کا بن حکومت نمبر دو نفوت نمبر تین ڈان ڈان چار. دیا ہم نے ان کو پاک کیوں جی فضل ناحم نمبر چھ فضیلت دی ہم نے ان کو اپنے اپنے جہان والے لوگوں پہ بات ہے نا نمبر کتنی جی چھ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 کہ اتنی نعمتیں کھانے کے بعد کیوں بگڑ گئے پر میں پس میں اختلاف کیا انہیں مگر بعد اس کے کہ آگیا گیا انہیں پاس علم آپس کی زد کی وجہ سے یہ تین عنوان پڑھ چکے ہو نا ادھر کئی دفعہ اختلاف کس نے ڈالا موتوں کی نے کب ڈالا علمانے کے بعد کیوں ڈالا ضد ہو سکتی جا سکتا ان نہ رب کا بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے جس بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے سما جال نا کالا شریعت تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے محبوب یہ تو بنی اسرائیل کا دور تھا بنی اسرائیل کا دور ختم ہوا تو کس کا دور ہوا حضور کا عیسی علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل کے تھے نا پھر آپ کا دور آئے تسلی رسول ہے پھر کیا ہم نے آپ کو اوپر ایک کے خاص کے عمرِ دین سے بس اتباع کر تو اسی کی عمر دین کی اور شریعت کی اور نہ اتباع کر تو خواہشات ان لوگوں کے جو نہیں جانتے اب یہود و نصارہ کا مذہب نہیں چلے گا نہ مشرقین کا باقی یہ ہو کہ وہ آپ کو تکلیف دیں گے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا اللہ آپ کا حامی ہے ان حلو بے شک وہ نہیں کام آئیں گے تجھ کو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اور بے شک ظالم باز ان کے دوست ہیں بعض کے آپ کے یار نہیں بھر سکتے اللہ دوست ہے متقین کا لہذا اللہ کی دوستی پہ توکل کرے بسار یہی ترغیب القرآن سمہ جالنا کالا شریعت منا ہم نے آپ کو شریعت دی طریقہ خاص دیا وہ طریقہ خاص کیا ہے یہی قرآن ہے ترغیب القرآن یہ قرآن سبب ہے دانش مندیوں کا بصیر من سبب ہے قرآن پاک دانش مندیوں کا واسطے لوگوں کے اور ذریعہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں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 کیا پ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش کو معبود ازرا غور کرنا اتا خزا فیل ہوا فعل یہ ہوا ہو ہے نہ ہوا ہو یہ پہلا مقول ہے اور الہو کیا ہے دوسرا مقول آگے پیچھے ہیں الہو دوسرا مقول مقدم ہوا ہو پہلا مقول موقع جس نے بنا لیا اپنی خواہش کو معبود اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے باوجود سمجھ بوجھ کے یہ نہیں کہ پاگل ہے سمجھ بوجھ بھی ہے اور خاتمہ اور موہر لگا دیا اس کے کانوں پہ دل پہ کر دیا اس کی نگاہ پہ پردہ بس کون ہدایت دے گا اس کو بعد گمراہ کرنے اللہ کے کیا نہیں سمجھتے تم بکال و ماہیہ شکوہ منکرین قیامت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 اور نہ ہماری دلیلوں کو سن کے سمجھتے ہیں یہ ہماری دلیلیں ہیں اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ایتیں ہماری واضح قیامت کے بارے میں تو ماں کا نجت نہیں ہوتا جواب ان کا اللہ ان کا لو. وہی پرانے جواب کیا کہتے ہیں کہ اگر قیامت آنیے تو ہمارے باپ دادا کو کیا کرو ابھی ابھی زندہ کرو ابھی نہیں ہوتا جواب ان کا مگر یہ کہ کہتے ہیں کہ لو ہمارے باپ دادا کو ابھی زندہ کو اگر ہو تم سچے دعویٰ باس کے ساتھ جواب شکوہ جواب شکوہ یہ کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ ابھی زندہ ہوں گے قیامت میں زندہ ہوں گے آپ فرما دیجئے اللہ تعالی تمہیں زندہ رکھے گا جب تک چاہے گا قل اللّہ کم اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے تم کو جب تک چاہتا ہے پھر مارے گا تم کو جب چاہے گا پھر جمع کرے گا تم کو بیچ دن قیامت کے علاب امن فی ہیں تو ہمارا دعویٰ کیا ہے یہ کب اٹھیں گے قیامت کے دن اٹھ کے جمع ہوں گے یہی آئی ثمہ یجم آؤں پھر جمع کرے گا تم کو بیس دن قیامت کے نہیں سا اس میں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ایسے بکواس کرتے رہتے ہیں واللہ ملک السموات و دلیل عقلی نمبر 4 دلیل عقلی نمبر 4 یہ بھی قیامت کے بارے میں ہے اور راستے اللہ کے سلطنت آسمانوں کی زمین کی جب اللہ مالک ہیں بادشاہ ہیں تو جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں نہیں کسی کو ماریں کسی کو زندہ کریں بہ یومت کو اب جب امکان قیامت و قیامت آ گیا تب بعض واقع قیامت کا بیان ہے یومت کو مساط کے نہیں چلی کھو بعض واقع آت قیامت .شہید پہلے امکان قول. قیامت تھا پھر وقوع قیامت تھا اب کیا ہے بعض واقعات قیامت اور جس دن کے قائم ہوگی کیا مت اس دن تباہ ہو جائیں گے یہ جھوٹے لوگ اور دیکھے گا تو ہر فرقے کو جاسیا زانوں کے بال گرنے والے جاسیا کا معنی لکھ لو زانوں کے بال گرنے والے یہ گھٹنوں کے بال زانوں کے بال گرنے والے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ قیامت کے اندر ایک ایسی گھڑی آئے گی قیامت میں کیا آئے گی ایسی گھڑی اور ناک جس کے اندر سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گریں گے امبیا بھی اولیاء بھی اللہ کے سامنے وہ سجدہ ہم نہیں کرتے تو اسی طرح گھٹنوں کے بل آج ہی سے گریں گے اللہ کے حضور اور اولناک گھڑی ہوگی دیکھے گا تو ہر امت کو ہر گراؤ کو گچھنوں کے بال گرنے والے اور ہر امت بلائی جائے گی طرف نام امال اپنے گرو او دیکھو نام امال اور یقال لہم ان کو کہا جائے گا الوم آج کے دن بدلہ دیے جاتے ہو تم اپنے اعمال کا ماکم تم کا اپنے اعمال کا حاضا کتاب اُن یہ ہمارا دفتر ہے اس دفتر سے مراد گاہی کو نام امبال یہ بولتا ہے تمہارے اوپر ٹھیک ٹھاک بے شک تھے ہم لکھواتے تھے تمام ہوا امبال جن کو تم کرتے تھے سارے درج ہیں اسی دفتر کے اندر نام امبال کے اندر فمبل لذین الصالحہ انجام متقین جو لوگ ایمان لئے عمل کی اچھے یعنی عقائد بھی درست اعمال بھی درست پر داخل کرے گا اللہ داخل کرے گا ان کو رب ان کا اپنی رحمت کے اندر رحمت ثمرا بحث اور یہی کامیابی ہے ظاہر باب ملزین کا فرو وہ انجام مطین تھا یہ انجام کپا رہے جو لوگ کافر ہیں پجوکال لہم آفلم تکون سے پہلے پجوکال لہمار ہے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 دوسرا سباب ہے انکار قیامت انکار قیامت اور جب کہا جاتا کہ بے شکواد اللہ کا سچا ہے قیامت کا اور قیامت نہیں پوچھا کہ اس کے تم کہتے کہ ماں ندری ہم نہیں جاننا جانتے ماد ندری ہم جی نہیں جانتے تم کہتے تھے کہ نہیں جانتے ہم کیا ہے قیامت ایسی بکواس کرتے تھے تم کہ ہمیں پتا کیا پتہ قیامت کیا ہے ان نہ ظلموں نہیں گمان کرتے ہم مگر گمان بالکل ضعیف با تمہارے کہنے سے صرف وہم پیدا ہوتا ہے معمولی گمان پیدا ہوتے ورنہ کوئی یقین نہیں کیا کا نہیں گمان کرتے ہم مگر گمان ضعی اور نہیں ہم یقین کرنے والے قیامت کے یہ کتنی سبب آگے جیون کے ذہب کے پہلا تکبر دوسرا کیا جی انکارے قیامت ان کی وجہ سے ان پہ عذاب آ جائے گا اب ان کے نتائج سن لیجئے و بدالحم سیاح تما عمل نتائج مجرمی نتائج مجرمی و بدالحم نمبرے اور ظاہر ہو جائیں گے واسطے ان کے برے اعمال برے امال ڈراؤنی شکل میں سامنے آ جائیں گے ایک ڈراؤنی شکل میں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 وَمَا <مُنَّار> یہ نتیجہ نمبر کتنے جی چار اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے وما من یہ نمبر پانچ اور نہیں واسطے تمہارے کوئی مددگار یہ پانچ نتائج ان کے سامنے آئیں گے ضال قوم اسباب انجام بد اب انجام بد کے اسباب یہاں ہو رہے ہیں یہ نتائج بعد اس سبب سے کہ تم نے بنا لیا تھا اللہ کی عیتوں کو مزاح کیا ہوا استحضہ پہلا سبب ہے استحزا و غرلت کمر الدنیا دنیا دوسرا سبب ہے حب دنیا دنیا کی محبت اور دوکھ میں ڈالا تھا تم کو دنیا کی زندگی نے پس آج کے دن نہ نکالے جائیں گے اس روزاق سے یہ اور نہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا معذرت کریں عذر پیش کریں کوئی نہیں پالی اللہ الحمد دلیل اکلی نمبر پان دلیل عقلی نمبر پان یہ بطور سمرے کے ہے تمام دلیرہ ہے پالی اللہ الہم بیان صفات کمال اللہ کے صفات کمال کا بیان ہے